آواز ٹھیک ہے اچھا جی اوکے ٹھیک ہے ان شاء ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر ایک سو چودہ سے آج کا سبق کا آغاز ہے الله أن يذكر فيها أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها خراح إِكَ مَا كانََ لهُأَ يَدَخُلهَا مَا كانَ لَهُأَ يَدَخُلهَا إَِّ خائِفِين لَهُم في الدُّنْيا خِز وَلَهُ فياخَِة وَلَهُ فيآخِرَةِ عَذابُ النظم پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت یہودیوں کا ذکر کر دیا اور نصارہ کا کہ یہ ہر گروہ ان میں سے اپنے آپ کو بہتر مانتے ہیں اور برحق مانتے ہیں یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نصارہ کسی مد میں نہیں ہے تو برحق ہم ہے اور اسی طرح نصارہ نے کہا کہ یہود کسی مد میں نہیں ہے برحق ہم ہے ہمارا دین کیا ہے حق ہے اللہ نے فرمایا اسی طرح قول تھا ان لوگوں کا جو علم نہیں رکھتے تھے یعنی مشرقین مکہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو دین ہے شرک کا لوٹ و غارت کا یہی کیا ہے برحق ہے کیونکہ اس پہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے وہ اسی طرح کرتے رہے تو لہٰذا ہمارا دین کیا ہے یہ حق ہے تو ہر گروہ نے اپنے حقانیت کا کیا کیا دعویٰ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ تو نا کے کی بات تھی یہ تو ظلم کی بات تھی کہ ہر بندہ اپنے آپ کو برحق سمجھے اور دوسرے کو ناحق سمجھے اور اس میں کوئی کسوٹی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کو پرکھ لیا جائے ناپ لیا جائے کیونکہ دوسرے سے نہیں تھے تو لہٰذا اسلام نے دین اسلام نے اس کے لیے پرکھنے کی چیز بتا دی اللہ رب العزت نے فرمایا بلا من اسلم وجہ محسن فلا ہُوحب و اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کسوٹی برحق ہونے کی یہی ہے جس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اللہ کے لیے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا رہا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے اس کا اور اس پر روز قیامت میں کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہوگا یہی انسان کامیاب ہے برحق انسان یہی ہے اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا چونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ ظلم کرتے تھے شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ نصارا نے بھی شرک کیا عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا اسی طرح یہودیوں نے بھی شرک کیا اور علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور مشرکین مکہ تو ہی مشرقین وہ تو کرتے یہی کام وہ تو کرتے شرک لہٰذا یہ شرک بھی ایک قسم کا کیا تھا ظلم تھا اور اپنے باطل مذہب کو اس کو حق کہنا یہ بھی قسم کا کیا تھا یہ ظلم کے لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روز قیامت میں ان کے درمیان میں اللہ فیصلہ کریں گے اور جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں تو ان کا فیصلہ روز قیامت میں ہو جائے تو یہ تو ایک قسم کا ظلم کا معاملہ چل ہی آ رہا تھا ایک دوسرے کو کافر کہنا اپنے آپ کو حق سمجھنا تو یہ ظلم یہ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک ظلم ان کا یہ تھا اور یہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے کہ ہم برحق ہے ہم بڑے اچھے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی اچھائی کہاں ہے ان کی جو برائیاں ہیں ہر ایک ان میں سے اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں تلے ہوئے تھے ان میں سے نہ تو اس میں سے بچے نصارا نہ, نہ ان میں سے بچے یہود اور نہ مشکی مکہ ہر ایک نے بھرپور کوشش کی کہ اللہ کے گھروں کو ویران کر دے برباد کر دے تعمیری ظاہری لحاظ سے بھی اور تعمیری معنوی لحاظ سے بھی تو یہ کہاں سے برحق آ گیا یہ لوگ اور حق کا دعوی کرنے والی یہ کہاں سے پیدا ہو گئے یہ تو شروع سے فسادی دیے یہ لوگ ان میں سے تو کوئی بھی برحق نہیں ہے اللہ رب العزت ان کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کو اللہ ظالم قرار دیتے ہیں امن ازلم کون ہوگا سب سے زیادہ ظالم ازلم یہ اس میں تزیل کا سگا ہے اس میں زیادت بنسبت دیگر اس میں زیادت ہوتی ہے یعنی ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا اس شخص میں سے منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو منع کرے اور اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو وہ ویران کرے ظاہری تعمیر کے لحاظ سے بھی باطنی تعمیر کے لحاظ سے بھی اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں حال ان کی یہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں برحق تو ہے نہیں یہ تو سب سے بڑھ کر ظالم لوگ ہیں کس سے منع کرتے ہیں طرف ہی کہ اس میں اللہ کا نام یاد کیا جائے اللہ کی عبادت کی جائے اس مسجد میں یعنی مانوی لحاظ سے اس کے تخریب میں یہ کیا ہوتے ہیں انوالو سعاخی خورا بھی اور اسی طرح وہ کرتا ہے اس کے خراب ہونے میں اس کے ویران کرنے میں وجاڑ کرنے میں وہ کوشش کرتا ہے یعنی تخریبی ظاہری اور تقریبی شامل ہوتے ہیں اس طرح انسان جب دونوں فسادات میں شامل ہے کر رہا ہے ظاہری طور پہ یا فساد کر رہا ہے اللہ کی مسجدوں کے ساتھ معنیوی پہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم دنیا میں ہو سکتا ہے اور الٹے یہ لوگ اپنے کو حق سمجھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں سے جو نصارات ہیں یہودیوں نے اور کچھ نصارہ نے بھی مل کر بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور اس بیت المقدس کی خراب کرنے کی ویران کرنے کی جو کہ قبلہ اول تھا اس کی کوشش کی گئی تھی کیونکہ بیت المقدس کی طرف مشرقین نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا تو نصارہ کو یہ چیز برداشت نہیں تھا تو انہوں نے بھی یہ کیا, کیا ان کے ساتھ خلاف چلتا تھا ان کا تو یہودیوں نے بھی کسی زمانے میں بیت المقدس کے ویران کرنے کی کوششیں کی اور اس پہ حملہور ہوئے ہیں اور اسی طرح نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال جس کو ہم عام فی لیتے ہیں تو نجران سے کچھ نصارہ آئے اب رہا ایک لشکر لے کر آیا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے پوری کی پوری تیاری کر کے ہوا آیا تھا کہ بیت اللہ شریف کو کیا کرنا ہے اس نے گرا دینا ہے اللہ اب الزت نے اس کا کام کر دیا صورت اللہ نے اتاری اس کے لیے من ہجارتھیل اللہ نے ان کے لیے پرندے بھیجے اور ان پرندوں کے چونچوں میں کنکریاں تھی اور ایک ایک کنکری ان کے اوپر گر کے ایٹم بم جیسا وہ مؤثر ہوتی تھی اور ان کو اللہ اب الزت نے وہاں تباہ کر دی تو یہ لوگ بھی اللہ کے گھر کو خراب کرنے میں کوشش کرتے ہیں جو مشرقینی مکہ تھے انہوں نے بھی اللہ کے گھر کی عبادت سے لوگوں کو روکا وہ اس طرح کے مسلمان جب آتے تھے اللہ کے گھر کی عبادت کرتے تھے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے یا طواف کرنے کے لیے مشرقینی مکر روکتے تھے اور ان کو نہیں آنے دیتے تھے تو یہ بھی کیا ہے وہ صاف ہاں میں کیا ہے شامل ہے اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر باتیں تان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ تو ظالم ہیں یہ کہا برحق ہے یہ کہاں بر حق ہے اللہ نے فرمایا اولا یہ لوگ جو ہے ہر ایک ان میں سے جداویدار ہے حق کا مکان الحم ان کے لیے بالکل یہ مناسب ہی نہیں ہے اور ان کے لیے اجازت نہیں ہے ایتھ ہو کہ وہ داخل ہو جائے اللہ کے ان گھروں میں اللہ خائفین مگر اس طرح کے وہ ڈرے ہوئے ہوں اللہ سے ان کو تو ان کے لیے تو مناسب یہ تھا کہ جب بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو تو ڈر اور خوف سے داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے اس کا عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی جو احترام ہے اس کو دل میں رکھ کے داخل ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے ان کو تو یہ مناسب تو چاہیے تھا لیکن یہ الٹا اللہ کے گھروں میں متقبرانہ انداز میں ظالمانہ انداز میں داخل ہو کے اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں اس کے خراب ہونے میں سائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ تو اسی لیے یہ لوگ کیا ہے یہ ظالم ہے حالانکہ اللہ کے گھر کا احترام ادب یہ ہے کہ آپ نے بڑے ادب خوشو اور خضو کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہے اور سب سے پہلے داخل ہوتے ہی اگر وضو ہے تو دو رکعت تحیت المسجد دی ہے اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا اور اللہ نے مجھے توفیق دی اپنے گھر میں اس نے بلا دیا اور اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے دو رکعات بطور شکرانہ تحیت المسد ادا کرنی ہے اللہ کے گھر کے تو آداب یہ ہے اور یہ لوگ کیسے داخل ہوتے تھے اس کے خراب ہونے میں کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو دوسرے لوگوں کو آنے سے روکتے تھے اللہ فرماتے جب انہوں نے یہ حرکتیں کی دنیا میں لہم فد دنیا خزون ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے خز کہتے ہیں رسوائی کو والخرت عزاب نظیم اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہوگا یعنی عذاب عظیم ہوگا بہت بڑا عذاب آخرت میں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بادت گاہوں کو تعمیر کی جگہ پہ ویران کرنے کی کیا کی کوششیں کی جس نے بھی اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے اس کو پھر چھوڑا نہیں ہے دنیا میں بھی اللہ نے اس کو رسوا کیا اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے عذاب عظیم اور یہ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں اس طرح دنیا میں اللہ رب العزت اس شخص کو برباد کر لیتا ہے تو ومن ازلم مِمَّ اللَّهِ یہ ایک قباحت تھی جو کہ یہود کے اندر یہ تھی اور یہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں لگے رہتے تھے یہ قباحت تقریباً انتیس نمبر ہے اس کے بعد تیس نمبر قباحت ان کی کیا ہوتی ہے وہ ذکر ہوتی ہے ہاں جی وقال الز اللہ ولدن اس آیت سے تقریباً تیس نمبر کیا ہے وہ قباہت یہ انتیس نمبر تھی اللہ رب فرماتے ہیں ولی اللہ مشرق اللہ نے یہ آیت اتاری ولی اللہ جیسے کہ پہلے یہ بات گزری ہے کہ تین گروہ بنتے۔ تھے نصارہ کا الگ گروہ تھا یہود کا الگ تھا مشرقین مکہ کا الگ تھا تو ان گروہوں کے درمیان میں جیسے اختلاف تھا حق پر کے اس میں سے برحق کون سا گروہ ہے اسی طرح ان کے درمیان میں اختلاف ہوا کرتا تھا کس کا قبلے کا بھی یہودی کہتے تھے کہ قبلہ وہ بیت المقدس ہے مشرقین مکہ کہتے کہ نہیں اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہے یہ قبلہ ہے لہٰذا یہ اس سے بڑھ کر اور قبلہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے ان کو جواب دے دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ جہد کی طرف ایک رخ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے جو بھی ہے یہ اس کا اپنے اقتقدس ہے لیکن جو نمازیں پڑھی جاتی ہے یہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کا خصوصیت یہ پہلے امتوں میں ہوا کرتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دے دی اس کی امت کو اجازت دے دی وہ مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں زمینوں میں پڑھ سکتے ہیں کسی جگہ پہ دکان بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت یلی اور دو میرے لیے زمین جو ہے یہ مسجد بنا دی گئی جہاں بھی میں نماز پڑھوں میرے امت ان میں سے نماز پڑھے ان کی نماز ہو جاتی ہے تو لہذا اسی طرح مشرق المغرب اللہ کے لیے ہے سب جہاد مشرق کے ہے یا مغرب کا ہے چاہے وہ بیت اللہ کی طرف بیت المقدس کی طرف لیکن یہ سب جہاد اللہ کے لیے مقرر کی ہے ٹھیک ہے پہلے قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا بعد میں صورت نقارے کے اندر دوسرے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی اللہ رب الزت نے قبلے کا رخ چینج کر دیا بیت اللہ بنا دیا یہ اللہ کی مرضی ہے جہاں جس طرف بھی آپ نماز پڑھے پہلے جو نمازیں جس نے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف وہ بھی درست وہاں بھی اللہ کی جہد موجود اور جو بعد میں پڑھتے ہیں بیت اللہ کی شرف شریف کی طرف تو ان کا بھی کیا ہے نمازیں یہ درست ہے یہود ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے یعنی قبلہ اول چھوڑ کر تم نے دوسرا قبلہ بنا دیا لہٰذا تمہاری نمازیں نہیں ہوتی نہیں یہ بات نہیں ہے ہر طرف اللہ کی کیا ہے جہت دوسری بات یہ ہے کہ ولی اللہ مشرق المغرب اس کے اندر ایک خاص مسئلے کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے جنگ کر رہا ہے اور وہ رخ اپنا ایسا بنا دے کہ نماز بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کا وہ خیال بھی رکھے تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ یہ اس کی نظر مہری اوپر ہے اور میں حملہ کروں گا تو مجھے بھی خراب کر دے گا تو وہ پھر اب کر اگر اپنے دھیان رکھنے کے لیے کسی اور طرف بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یہ جہاد کا مسئلہ ہے تو اس وقت مجبوری بطور بمر مجبوری پر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھنی یہ بھی کیا ہے یہ جائز ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان اندھیری رات میں کہاں سفر پہ جا رہا ہے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے اور اس کو کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے علامات نہیں ہے قبلہ نہیں معلوم تو اس وقت یہ انسان تحری کرے گا سوچے گا جس طرف اس کے دے نے اس کی یقین نے کہہ دیا کہ قبلہ اس طرح ہے اس طرف اس نے نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ نہیں قبلے کا رخ تو اس طرف ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے اسی آیت کے بنا پر مشرق والمغرب جہت ساری کی ساری چاہے جہت مشرق ہے مغرب ہے اس ساری کے اللہ کے لیے ہے اللہ کا وجود ہر جگہ پر ہے ایک مخصوص جگہ پہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو لہذا اگر اس طرح حالات میں ہمیں یہ لازم نہیں ہے کہ ہم قبلے کو خواہ ڈھونڈ لیں ورنہ اس کے بغیر ہم نماز نہ پڑھیں یا نماز کو قضا کریں نہیں نماز پڑھنی چاہیے ہری سے آپ کیا پڑھیں اپنی نماز پڑھ لیں اللہ نے یہ فرما دیا تو یہ دعوے جو ان کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ حق ہے تمہارا حق ہے ٹھیک ہے جی تمہارا حق نہیں ہے ہمارا حق ہے خقین مکہ الگ دعویٰ کرتے تھے یہود الگ کرتے تھے اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے چہتیں مقصود نہیں ہے۔ بلکہ نماز مقصود ہے جس طرف آپ پڑھیں ہاں جی مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ کی لی ہے نمات واللو جس طرف بھی تم رخ کرو گے فسم وجاللہ اسی طرف اللہ کی اللہ کا رخ ہے بے شک اللہ کیا ہے یعنی ان اللہ واس و نلیم اللہ واسع یعنی وہ سچ رکھتا ہے علم میں اور بڑا علم رکھنے والی ذات ہے اللہ کی تو اللہ بڑا علم رکھنے والا ہے لہذا جہاں بھی تم رخ کرو اس طرف ہی اللہ کی جہت کیا ہے وہ موجود ہے یہ ان کے اندر قبلے کا اختلاف تھا اور اس کو اللہ نے قبل ختم کر دیا کہ نہیں قبلے کا کیا ہے تم بھی اپنے قبلے کی طرف نمازیں پڑھو یہ بھی پڑھے ایک دوسرے کو کم از کم غلط نہ کہے جو یہود پڑھ رہے بیت المقدس کی طرف وہاں بھی اللہ کی جہد موجود اور جو مشرقینی مکہ کہتے تھے کہ نہیں بیت اللہ شریف قبلہ ہے بعد میں مسلمانوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی کا انتخاب کیا تو پھر کیا ہے ان کے لیے یہی قبلہ ہے اما کا رخ اس طرف بھی ہے جہد اللہ کا یہ بھی بن سکتا ہے لہذا ہر ایک اپنے قبلے کے تعین میں کیا ہے وہ برحق ہے ایک دوسرے پہ اعتراض نہ کرے بقول اللہ علن اگلا ظلم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ قباحت ان کے اندر کی یہودیوں کے اندر یہ شناخت نمبر آخری شناخت ہے جو کہ اکتیس نمبر ہے یہ ساری کے ساری ان کی جو قباہتیں تھیں ایک سے لے کر اکتیس تک یہ سترہ آئے سے تقریباً شروع ہو گئی تھی اور یہاں ایک سو اٹھارہ پہ یہ کیا ہو رہی ہے یعنی ایک سو سولہ پہ یہ ختم ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی کیا کی نہیں ایک سو اٹھارہ پہ یہ ختم ہو رہی ہے یہ تقریباً قباحت نمبر تیس ہے اور اکتیس جو قباط ہے قال الدین اللّہ یہاں سے پھر وہ اکتیس نمبر آخری ایک سو نمبر پہ ان کی قباہت اللہ وہاں ذکر فرماتے ہیں تو ان کا ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اللہ کو انہوں نے ولد ثابت کیا حالانکہ اللہ جلشان کس سلسلے سے منزہ ہے طوالد و تناسل سے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے وجہ یہ ہے جو انسان اپنے لیے اولاد چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ مجبور ہے وہ کیا ہے محتاج ہے اس کا مستقبل کا سوچ ہوتا ہے کہ یہ اولاد کسی موڑ پہ بھی میری محتاجی کو کیا کریں گے ختم کریں گے اور میری مدد کریں گے یہ میں کام آئیں گے کیونکہ انسان کیا ہے عاجز ہے کسی وقت اس نے بوڑا بھی ہونا ہے اسی اولاد نے اس کو سنبھالنا ہے جسے انسان اولاد مانگتا ہے اولاد آنے سے پہلے انسان بیوی کا بھی محتاج ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے ولد ثابت کرنا یہ تو اللہ کے اندر ایک نقص نکالنا ہے اور اس کی شان کو گٹانا ہے لہٰذا اللہ کی شان بہت اونچی ہے ہاں جی اس کا شان سب سے بڑ والا ہے اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے لہٰذا جب محتاج نہیں ہے تو اس کے لیے ولد کا ثابت کرنے کی بنتا اللہ رب العزت اپنے لیے کوئی بیٹے کی کیا نہیں رکھتے ہیں ضرورت نہیں رکھتے تو انہوں نے یہ دعوی کیا وقالو یہود کہتے تھے اتخذ اللہ ولدن اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنایا ہوا ہے یہودیوں نے بیٹا ثابت کیا اور علیہ سلاۃ وسلام کو جب وہ واقع ہو گیا ہاں جی کہ آپ کو یقین آ جائے ہاں جی زیر علیہ السلط کو مار دیا ہے مارنے کے بعد پھر زندہ کر دیا اور کہا کہ اپنے گدے کو بھی دے کے ہاں جی اس کے ہڈیاں اور گوشت کیسے اکٹے ہو کے جڑ جاتے ہیں اور جسم بنتا ہے پھر اس کے اندر ہم سانس ڈالتے ہیں پھر یہ ہی زندہ ہو جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ کئی سال تم مرے ہوئے تھے اس کے بعد اٹھ کے اپنا طعام دے کے کیونکہ تم نے کھانے پینے کے لیے چیزیں رکھی تھی لم یا ابھی تک اس میں بدبو نہیں آئی اسی طرح تر و تازی اس کی حفاظت میں کس نے کی استاد کی تو اس واقعے کے بعد یہودیوں نے یہ بات پہلی شروع کر دی کہ ازیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اسی لیے اللہ نے اس کو مارنے کے بعد پھر زندہ کر دیا تو یہ اللہ کا کیا ہے یہ بیٹا ہے محبوب ہے اللہ کا تو اس طرح انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی عیسا علیہ السلاۃ کے بارے میں نسارا نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے بیوی بی مریم اس کی کیا ہے بیوی بی ہے اس طرح یہ باتیں شروع کر دی مشرقینی مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے بنات ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ پوچھتے ہیں ان سے اللہ کہتے ہیں اشہیدو خلقہم کیا یہ اس وقت حاضر تھے جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے کیونکہ پیدائش کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہو گیا ہاں جی اولاد جو پیدا ہوتی ہے ہاں جی یا کوئی پیدا ہوتا ہے اپنی ماں سے اس وقت وہ تو ننگا ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا منث ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں انہوں, انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ لڑکیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ کیسے پتہ کہ کی فرشتے ملائکہ جو ہے وہ بنات ہے انسا ہے مونس ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ دعوی سراسر کیا ہے یہ غلط ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ان کو نہ بیٹے کا ساری چیزیں اللہ کی کیا ہے وہ مخلوق ہے وہ اللہ کے تابع ہیں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا وقال خض اللہ یہ قباہت نمبر تیس تھی ان کی انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا اپنے ولد بیٹا اور زیر علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا کہ علیہ السلام اللہ کا بیٹا مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اللہ فرماتے ہیں سبحان پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے اللہ منظر ہے اللہ محتاج نے یہ بیٹوں کو لینے کے لیے بیٹے اپنے لیے بنانے کے لیے اس سے اللہ پاک بلاواتی والد بل اللہ کی ہی ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہے جو چیزیں زمین میں ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں چاہے وہ فرشتے ہیں باقی چیزیں ہیں جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے مخلوق ہے اس کی تابی ہے اور جو چیزیں زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے تابی ہیں لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے وغیرہ کوئی نہیں ہے کل اللہ ہر چیز زمین میں جو آسمان میں ہے اللہ کے فرمان بردار ہیں اللہ کے وہ کیا ہے فرمان بردار ہے کبھی کبھی بیٹے نافرمانی بھی کرتے ہیں والد کے والد کی بات نہیں مانتے لیکن ہر چیز اللہ کی فرمان برداری میں ہے تو بیٹا کیسا ثابت ہوگیا جیسے نوہ علیہ السلام کے بیٹے نے نافرمانی کی اپنے باپ کی بات نہیں مانی ٹھیک ہے نا جی اپنے والد کا بات نہیں مانتا جب اچھی بات ہو اس پہ ڈرا رہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی بات نہیں مانی وہ مشرک تھے بت بنا کے بیچتے تھے اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ نہ کیا کرو ان کے اختلاف شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا جی ابراہیم علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور وہ کانا وہ حرکتیں کرتا تھا اسی طرح نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے اللہ کی توحید کی طرف اس کا بیٹا دوسری طرف چلا گیا تو اس طرح باپ بیٹے میں بھی کبھی اختلاف آتا ہے اور نہ فرمانی شروع ہوتی ہے لیکن اللہ کے لیے کل اللہ خانیتون ہر چیز اللہ کی فرمان بردار ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نہ کوئی بیٹیاں ہیں نہ کوئی بیٹا ہے اللہ اس چیز سے کیا ہے منظم ہے اور اگلی بات میں السنوات والارض اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا موجد ہے پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے جب اللہ نے اسمان و زمین بنائے اس وقت اللہ محتاج نہیں کام کے وقت ابھی تو اللہ کا کوئی کام ہے بھی نہیں تو پھر اللہ کیوں بیٹے کا محتاج ہو بیٹیوں کا محتاج ہو اللہ تو بدی السماوات سماوات ساری چیزیں اس نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے وہ ہے اس کا جب موجد ہے تو لہٰذا یہ ساری مخلوق بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے تو لہٰذا اللہ کے لیے کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے اللہ فرماتے میدا قبا امرا جب اللہ چاہے ایک امر کا فیصلے کرنے کا اس کا پورا کرنے کا ایک کام ہونے کا اللہ جب چاہے کہیں نمایا قول رہ بے شک اللہ اس سے کہتا ہے کون ہو جاؤ وہ کام ہو جاتا ہے فوراً تو فوراً اس میں دیر نہیں لگتی وہ کام اسی وقت مکمل ہو جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے کسی کی اللہ کی ذات کیا ہے منزہ ہے ان چیزوں سے اللہ کی ذات نہ بیٹے کے محتاج نہ بیٹیوں کی نہ بیوی کی لہذا اللہ کی ذات کیا ہے وہ اسمد ہے عصمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اس کی طرف رجوع کی جاتی ہے مخلوق جو ہے وہ ہر لمحہ اللہ کا کیا ہے محتاج ہے اور اللہ کسی کا ذرہ بر محتاج نہیں ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں اللہ کی ذات قدیم ہے اس میں تغیر تبدل کمی نہیں آتی اور انسان جو ہے یہ حادث ہے یہ قدیم نہیں ہے اس کے اندر کمی آتی ہے جی اس کے جوانی کے اندر بھی کمی آتی ہے طاقت میں بھی اور اسی طرح مجبور بھی ہو جاتا ہے محتاج بھی ہو جاتا ہے لہذا انسان بیٹوں کے لیے کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے بیوی کے لیے محتاج ہوتا ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے کیا ہے وہ منظر ہے اور بالا تر ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات ودی اور سماوات ہے اللہ کی ذات کیا ہے لہو معافی سماوات ہے ہاں جی وحیدہ قبا امر فعین اللہکن اللہ کی ذات کی شان تو یہ ہے جب اس طرح شان ہے اللہ کی تو لہٰذا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جب محتاج نہیں ہے تو اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا بیٹی ثابت کرنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور اللہ کی شان کو کیا کرنا ہے گھٹانا ہے اس کے قدر اور منزلت کم کرنے والی بات ہے لہٰذا یہ بےقلی والی بات یہ لوگ کرتے تھے یہ اللہ کے ساتھ اس طرح باتیں کرنی اللہ کے شان کے ساتھ یہ کیا ہے یہ غیر مناسب ہے یہ ناجائز ہے تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے کیا ہے یہ منظم وقال لولا اللہ علام اللہ یہاں سے انشاءاللہ اللہ یہ قباہد نمبر اکتیس ہے جو آخری قباہت ہے ان کے اندر یہ قباہت بھی تھی تو یہ انشاءاللہ پھر کل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قباحتیں یہود اور بنی اسرائیل کے اندر تھی اللہ رب العزت ان سے ہم سب کو بچا لیں